الفلق صورت الفلق مدنی ہے اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں لفظ الفلق آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول یہ صورت حسن اکرما عطا اور جابر کے نزدیک مکی ہے اور عبداللہ بن زبیر اور قطادہ کے نزدیک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق مدنی ہے اور یہی دوسرا قول راجح ہے اس لیے کہ مسلم ترمزی اور نسئی وغیرہ اقباب بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا مجھ پر آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مانند میں نے کبھی نہیں دیکھی فلک اور برب الناس اور اقبہ بن عامر مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں کئی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے یہ احادیث ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک احمد نس بغوی اور بحقی نے ابن عابس جوہنی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن آبس کیا میں تمہیں سب سے اچھی چیز بتاؤں جس کے ذریعے لوگ پناہ مانگتے ہیں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے کہا قلاؤ ذب رب الفلق اور قلاع ذبعناس یہ دونوں معوزۃ ہیں نمبر دو ترمیزی اور بحقی وغیرہ نے ابو سعید خودی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے جب صورت المعود یعنی سورت الفلق اور صورت الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہی دونوں کو اپنا لیا اور ان کے سوا باقی کلمات کو چھوڑ دیا نمبر تین اور امام مالک نے معطا میں ان ابن شہاب عن, عن عائشہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوضین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں آپ کے جسم پر یہ دونوں صورتیں پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اصول برکت کے لیے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی اسی حدیث کو بخاری و مسلم نے صحیحین میں امام مالک کی مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی ہے اور امام بخاری نے کتاب الطب اور باب السحر میں اور امام مسلم نے کتاب السلام باب السحر میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور امام احمد نے مسند میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ جب لبید بن عاصم منافق نے جو قبیلۂ بنی زرعق کا تھا اور یہودیوں کا حلیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس یہی دونوں صورتیں لے کر آئے اور آپ کو خبر دی کہ لبید بن عاصم نے آپ کی کنگھی اور کنگھی کے دانت میں جادو کر کے ایک کنویں میں پانی کے نیچے دبا دیا ہے آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ اسے نکال کر لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرہ کھلتی گئی یہاں تک کہ آخری گرہ بھی کھل گئی اور آپ اس طرح نشاط محسوس کرنے لگے جیسے کہ ان کا بندھا ہوا جسم کھول دیا گیا ہو جب علیہ السلام نے آپ کو خود بھی پھونکا جس کے کلمات یہ تھے بسم اللہ عرقی کمن کل یوزی من, من حاصل و اللہ